حمد اللهلمين وصللا والسلام ال صّ د لم بیای والمسلين قال الله وتعالى تبارق في القآن النچيد والفرقان الحميد بسم الله ال الرحمن الرم كلله الصكم عليه عليهياجراً ال المقدته في القرب صدق الله مولانا العظم تمام حمو صناق۔ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے بھی اللہ جل کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجف ال احترام معلسز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے سال منا کربلا تک کچھ گفتگو میں نے آپ کے گوشت گزار کی تھی اور آج میرا عظم تھا کہ کربلا کی دوپہر سے لے کر مدینے کی شام تک کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا لیکن اب وقت سمٹ گیا تو انشاءاللہ یہ اگلے پروگرام کے لیے بات چھوڑتا ہوں چونکہ سورج درد غروب سے زرد ہو رہا ہے اور نماز اثر بالکل قریب ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو جو پروگرام تھا وہ نماز اصل تک ہی ختم ہونا تھا تو انشاءاللہ اسی وقت پہ جو پانچ دس منٹ میرے پاس ہیں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا کل کا جمعہ المبارک انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پڑھیں گے تو جو آج عنوان رہ گیا کل تفصیل سے انشاءاللہ کل میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ تعالی ہمیں حق کی راہوں کا مسافر بنائے اور اسوائے حسین ابن علی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عما حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دریکہ ہے کہ صدف کائنات کے اندر وہ نگینہ صرف ایک ہی ہے لوگوں نے خدا ہونے کے دعوے کیے نبی ہونے کے دعوے کیے مہدی ہونے کے دعوے کیے لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کوئی گھر لٹائے تو حسین بنے تیروں پہ تیر کھائے تو پھر حسین ہونے کی بات کرے اپنے چھ ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے جا کر کے اور اس کے حلق میں پیوست ہوتا ہوا تیر نکال کر بھی اللہ کا شکر بجا لائے اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے کوئی ایسا حوصلہ رکھے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے دنیا پر حسین ایک ہی ہے اور جبر کے خلاف جس انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کی وہ داستان رقم کی قیامت تک کے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے آپ کو سب پتہ تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے مقام بیزاب پہ حضرت امام حمام کا جو خطبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا جب لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ اتنا بڑا لشکر جگہ آپ کے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہے کوفے والوں کے دل بدل گئے ہیں ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے الکوفی لا یوفی کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتا تو آپ یہاں سے پلٹ جائیں یہ بات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا جو تم مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا لیکن میں اس کے باوجود بھی تیروں کے جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں میں پھر بھی کربلا کی راہوں کا مسافر ہوں جب بہتر افراد بائیس ہزار کے لشکر کا راستہ نہیں روک سکتے اور مجھے پتہ ہے میں اپنے بچوں کے سامنے شہید کر دیا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود میں شہادت گاہ الفت کے اندر قدم کیوں اٹھاتا چلا جا رہا ہوں تو سنی حضرت امام مقام کا وہ جملہ جو آپ نے اپنی فکر کو واضح کرنے کے لیے اس وقت مقام بیضا پہ لوگوں کے سامنے رکھا فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں اس لیے کہ والا کون فی یا اس وقت تاکہ قیامت تک باطل کے ساتھ ٹکرانے کی زمانے کے پاس کوئی مثال تو موجود ہو قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو لوگوں کے پاس ہو والا اسوا میں نمونہ بننا چاہتا ہوں اور قیامت تک جبر کے خلاف جو لوگ میدان عمل میں آئیں گے تو وہ اپنی قلت و کثرت کو دیکھ کر پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے ان کے سامنے میرا نمونہ ہوگا اور میری زندگی ہوگی اور وہ جبر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے جب برطانوی سامراج کے خلاف برے صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا تو قائد اعظم کے پرچم میں اور ان کی صداے دل نواز کی لئے میں مسلمان تو بڑھتے چلے جا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نغمے تو ان کے لبوں پر تھے ہی لیکن مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ تم کہو گے کہ یہ دانش نہیں ہے کہ اتنے بڑے سامراج سے ٹکر لینا جس کی سلطنت میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے تو یہ کہیں کی دانش نہیں ہے یہ پتھر سے ٹکر مارنے والی بات ہے اور یہ دیوار سے سر پھوڑنے والی کہانی ہے لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج کو للکارنے کے لیے نکلا ہوں اور تم میرے ساتھ ہم نواب بن جاؤ میں اس کے باوجود کہ طاقت نہیں رکھتا اور اتنی بڑی حکومت اور اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانا منطقی لحاظ سے کوئی لوگ سمجھتے ہیں دانش مندی نہیں لیکن کہا میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے جبر کے خلاف قیامت تک جتنے بھی لوگ برسرے میدان آتے رہیں گے سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا وہ قافل حریت کے جہاں بھی میدان عمل میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں پرچم حسینی پرچم ہوگا آج دنیا کے اوپر جہاں بھی جبر کے خلاف جنگ لگی ہوئی ہے اور لوگ میدان عمل میں ہے گلی گلی کر بپا ہے اور جہاں بھی قافلے میدان عمل میں نکلے ہیں وہ قابل میں ہو یا کندھار میں وہ قلعہ جنگی میں ہو دشتے میں وہ تو بورا میں ہو یا موسل میں بغداد میں ہو یا القدس میں کشمیر میں ہو یا آزر میں وہ غزہ کی پٹی میں ہو یا کسی اور مقام پر حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں ہیں سب حرارت خونے حسین سے لے رہے ہیں سب وہاں سے توانائی حاصل کر رہے ہیں اور اقبال کہتا ہے سرخ روپ عشق غیور از خونے او شوخی ای مصرہ از مضمون او تا قیامت تت استبداد کرد موجے خونے او چمن ایجاد کرد اقبال کہتا ہے کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی ہے اور عشق غیور کے چہرے پہ جو بانک پن ہے عشق غیور کے چہرے پہ جو اجالا ہے اور یہ جو سرخی پھیلی ہوئی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے ذرا اس جملے پہ غور عشق غیور از خون حضرت امام ہمام کے خون سے عشق غیور کے چہرے پہ بانک پن ہے شوخی ای مصرہ از مضمون کی جو شوخی ہے اقبال کہتا ہے کہ وہ بھی حضرت مام ہمام کے خون کی وجہ سے ہے تا قیامت قطع استبداد کرد موجے خونے او چمن ایجاد کرد قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا قیامت تک شہادتوں کے پھول لہلاتے رہیں گے اور اس قبیلے کے لوگ راہ خدا کے اندر اپنی جان پیش کرتے رہیں گے علی اصغر کی سنت بھی جاری رہے گی غزا کی پٹی میں اس وقت جو دکھ پھیلا ہوا ہے آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ ابھی پرسوں کی کہانی ہے آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ بہتر بچوں کو جو ہے وہ بمباری کے ذریعے شہید کر دیا گیا تو بہتر بچے ان کی جان نثاری کی کہانی کو دوہرا رہے ہیں اور آج ہر جگہ وہ کہانی دوبارہ رکم کی جا رہی ہے حسین ابن علی نے جس چیز کی طرح ڈالی تھی جس کی بنیاد ڈالی تھی اور جس راستے کے مسافر ہوئے تھے وہ سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا تا آ کے حضرت امام مہدی جلوہ فراز ہوں گے اور آپ جلوہ فراز ہو کر کے پھر جبر کے خلاف آخری مارکہ لڑیں گے اور ظلم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند اور سرفراز ہو جائے گا تو قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وال اس وا میں اس لیے خود کربلا کے ریکزار کے اندر ایک انوکشی داستان رکم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کی اس دپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رکم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے بائیس ہزار افراد کے سامنے تن تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے بہتر افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں بیٹوں بتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لائے لا ہیں راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گسیٹتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے, بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بتیجہ قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے تو اتنی جرغت اور اتنی پامردی کے ساتھ اکہتر کے اندر پڑے ہیں گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے پھر بھی دکھ نہیں تھمتا کہتے ہیں چھوڑ دو اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے سلام کرو حسین ابن علی کو اکثر لاشے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں بے گورو و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا جب تین دن کا پیاسہ کربلا کے وےگ زال کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا شبيه رسول رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون زیوکار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بل یقین حسین ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا عصوہ رکم کیا اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا یا خولی بن یزید نے کاٹا یا شمر نے کاٹا اختلافات ہے روایات کے اندر لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا عصوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر جھکے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ میں تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلواؤں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہمارزن بکزائکا وصبرن علا بلائکا کا سبحان ربی مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھنو چلے ڈھاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام ناز شل نبی تم پر سلام آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آؤ ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ رو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام ناز شل نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گوں لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن, اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات, حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ قعبہ کی قسم یقتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو اقوال کہتا ہے سرخرو عشق غیور از ای مصرا از مضمون یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نسب الین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نسب زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد مو چھپا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا کسی نے کیا خوب کا کے سر نیزے پہ اور سو زمین ہے روح. یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے سرے حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوک چڑھایا تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاگ ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کاٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے اس کا بانک پن پھر بھی نہیں گیا ہے حسین کا سر کل بھی اونچا تھا حسین کا سر آج بھی اونچا ہے اس کا نام زندہ اس کا پیغام زندہ اس کی فکر زندہ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زینب اور زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے مجھے سکینہ کی پیاز یاد آتی ہے مجھے علیہ اسکر کا تڑپنا یاد آتا ہے ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے کے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارا تھا جب یزید کے دربار کے اندر۔ حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کا اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت کو تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے داغ کو نہیں دھو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے ٹسوے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مارنا شروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسلمی سیابی رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے بطن کامتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹا لیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہونٹوں کو خود چوما ہے تو یہ کہہ کے کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے اور آپ کے بدن پہ کپ کی پتاری تھی بعد میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے میری چار باتیں مان لو ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرے حسین اور سر شہیداں ہمارے سکرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر سکے دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج دمشق جامع مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلان حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے سنان بن انس نخی کو کہا ہاں تو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمرزل جوشن نے کیا ہے شیمل جوشن کو کہا تو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا شرط تو میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی بولتے ہیں جوہی امام زین العابدین کھڑے ہوئے 14 سال عمر ہے اور دمشق کی جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا اعلان سلطنت بھی تھے عوام کا بھی ہجوم تھا جب اپ نے خطبہ شروع کیا لوگ زار و قطار رونے لگے اور اپ نے اہل بیت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گھبرا گیا کہ کہیں لوگ میرے قلعہ بان تک نہ پہنچے اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العابدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہادتین کا کہا حضرت اللہ اللہ امام زین العابدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے, اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشدو انہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ اب ازان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور دمش کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مکے میں بھی زندہ قابل میں بھی زندہ کندھار میں بھی زندہ قلعہ جنگی میں بھی زندہ تورا بورا میں بھی زندہ موسل میں بھی زندہ بغداد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باغ پن دنیا کو بتا رہا ہے بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے حسینک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلے رحمتوں سے بس دے بخت کی بہاریں دے دے مقدر کی خزائیں رخصت کر ہم جیئیں تو تیرے لیے اور مریں تو جرے دین کے لیے زندگی کے آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دیں اپنے پاک نبی کے در کی گدائی اے اللہ جیئں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں اپنے کرم سے بات اے اللہ جتنے <سخن> لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی گھر نہ جائے سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے اے اللہ سب کی دنیا اور دین آخرت بہتر کر دے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پکا اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ اے اللہ اپنے کرم سے اس محفل کو قبول فرما اے اللہ عسوائے شبیر پہ عمل کی توفیق دے دے اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما اے اللہ فلسطین میں جو ظلم اور جبر باہیں کھولے کھڑا ہے اپنے کرم سے امت کو طاقت عطا کر دے اور اے اللہ حسینی جذبے عطا کر دے جبر کو کچلنے کی طاقت عطا کر دے اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جانے دے رہے ہیں تیرے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں اے اللہ میں آج یہ ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ عراق کے اندر اکی لاکھ بچے یتیم ہوئے ہیں اور افغانستان کے اندر ہر ساتواں بچہ یتیم ہے کشمیر کے اندر ہر سال پندرہ ہزار بچے یتیم ہو رہے ہیں ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں اے اللہ گھر لٹ رہے ہیں اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام دے دے عظمت رفتہ دے دے اے اللہ عراق کے اکی لاکھ یتیموں کی غیر اے اللہ اس عمد کو کھویا ہوا مقام دے دے تجھے واسطہ خون شہیدہ کا تجھے واسطہ حضرت امام حمام کا اے اللہ تجھے واسطہ کربلا کے کاری کا اے اللہ تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا تجھے واسطہ تجھے واسطہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا تجھے واسطہ سکینہ کی آہوزاری کا تجھے ہلکے اصغر سے نکلتے ہوئے دھون کے فوارے کا صدقہ اے اللہ امت کو کھویا ہوا مقام دے دے بٹھ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اے اللہ جن لوگوں نے آج اثر کی نماز میں تیرے حضور سجدہ ریزی کی انہیں پکا نمازی بنا دے اے اللہ آج کے بعد ان کی کوئی نماز نہ چھوٹے اے اللہ حسین کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا صدقہ ہمارے چہرے پر سنت کا نور آ جائے اے اللہ ہمارے چہرے پہ سنت کا نور آ جائے اے اللہ ہمارے چہرے پہ سنت, سنت کا نور آ جائے اے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما میرے ملک کی حفاظت فرما یہاں امن کے سویرے طلوع کر دے دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر دے اے اللہ خون شہیدہ کا صدقہ اپنا کرم فرما دے اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو میرے بابا کے درجے اللہ ان کے روحانی ہمیں نصیب رہے تو عہد لیے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا کر دے اے اللہ میرے پیر بھائیوں کی خیر فرمانا اے اللہ میرے جو پیر بھائی فوت ہو گئے ان پہ قدم جو بیرون ملک ہے ان کو خیریت سے پلٹنا نصیب فرمانا اے اللہ ادارت المصطفیٰ کے جملہ وابستگان اور درس قرآن کے جملہ وابستگان سب پہ کرم فرمانا اے اللہ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے اتنی محبتیں کہ ان کی محبتوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں میرے مالک ان پہ کرم فرمانا میری دعا یہ مان لے کہ ان سب کا خاتمہ ان پہ کرنا اے اللہ میری یہ دعا بھی مانگ لے ان کو حشر میں سباہ نہ کرنا اے اللہ جتنے بھی کھڑے ہیں سب کی جھولیاں بند اے اللہ ایک بھی محروم نہ رہے اے اللہ میری بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں ان پہ بھی کرم فرما سیدہ فاطمہ کی چادر کا سایہ کر دے سب کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ بچوں کو حضرت علی اسخر کے صدقے دین کی راہوں پہ چلنے کی توفیق دے جامعت المصطفیٰ پہ کرم فرما پڑھنے والے بچوں اور بچیوں پہ کرم فرما ہمارے معاونین پہ کرم فرما اے اللہ بول کے پاکستان کی خیر فرما بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ سب کی دعائیں مستجاب فرما وصل اللہ تعالیٰ امین وال